بركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحصان إله من الدين أما بعد باب دعوة دم والقسامة وعن سهل بن أبي حسمة عن رجال من كبراء قومه أن عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهم خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبرا أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهودا فقال أنتم الله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السنة فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك كتابا فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ باب خون کے دعوے اور قسم لینے کے بیان کے بارے میں اور یہ باب یہ باب اس لیے یہاں پر لایا گیا ہے کہ جرائم کے باب میں خون کا دعوی کرنا اور پھر اس کے بعد اگر دعویٰ ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ثبوت اور دلیل کے بعد پیساس اور دیت کا موقع آئے گا لیکن اگر جن پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر دعویٰ کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم قسم دو پچاس قسمیں اور اگر یہ پچاس قسمیں پچاس لوگ پچاس قسمیں کھا لیتے ہیں دعویٰ کرنے والے تو جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کو دیت دینی پڑے گی اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ قاتل کا پتہ نہ چلے اور کسی علاقے میں کسی گاؤں میں مقتول پایا جائے تو مقتول کے اولیاء اور اس کے جو خاندان والے ہیں وہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہاں فلاں جگہ پایا گیا ہے تو وہی انہیں لوگوں نے قتل کیا ہوگا اور اس سلسلے میں شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ قانون بنایا ہے کہ اس سلسلے میں دعویٰ کرنے والے اگر پچاس قسمیں کھا لیتے ہیں تو ان کا دعویٰ ثابت مانا جائے گا اور جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ لوگ پچاس وہ لوگ دیت ادا کریں گے اور اگر دعویٰ کرنے والے قسم نہیں کھاتے ہیں دعویٰ کرنے والے قسم نہیں کھاتے ہیں تو جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے یعنی مدعا علیہ ان سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ قسم کھائیں پچاس قسمے اگر وہ لوگ پچاس قسمیں کھا لیتے ہیں تو وہ لوگ بری ہو جائیں گے اور ان کو کچھ نہیں دینا پڑے گا یہ اس باب کا مقصد ہے اور ایک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اسلم بھی حدیث کے اندر ہے سہل بن ابو ابو ختمہ کہتے ہیں یا وہ روایت کرتے ہیں اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ ابن مسعود خیبر کی طرف نکلے ایک بات یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ سہل بن ابی ختمہ اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے روایت کرتے ہیں تو اپنی قوم کے بڑے لوگ کون سے لوگ ہیں یعنی صحابہ ہیں اور صحابہ کا نام اگر نہ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے کوئی حدیث جو ہے ضعیف نہیں ہوتی ہے لیکن صحابہ کو چھوڑ کر اگر دوسرے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ یروی فلال یر و رجالمن قوم ہی کہ فلاں آدمی اپنے قوم کے بڑے لوگوں سے اپنی قوم کے لوگوں سے روایت کرتا ہے اور وہ صحابہ نہیں تابعین ہے اتبا تابعین تو وہ حدیث جو ہے مجہول ہونے کی وجہ سے جو روایت کرنے والے ہیں ان کی جہالت کی وجہ سے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پائے گی لیکن اگر تابعی صحابی سے روایت کرتا ہے اور ان کا نام نہیں لیتا ہے اور پتا ہے کہ ہاں انہوں نے جو ہے زمانہ پایا ہے تو اسی صورت میں وہ روایت معتبر مانی جائے گی تو سہل بن ابی حکمہ اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ اللہ ابن سہل اور محیثہ ابن مسعود خیبر کی طرف نکلے فقر کی وجہ سے یا قہد, قہد کی وجہ سے جو انہیں پہنچی تھی فقیر کی وجہ سے محتاجی کی وجہ سے تو محیثہ تو محیثہ کو یہ اطلاع دی گئی خبر دی گئی کہ عبداللہ اللہ ابن سہل قتل کر دیے گئی محیثہ اور عبداللہ بن سہل خیبر کی طرف نکلے تھے اس میں مہیسہ کو یہ خبر دی گئی کہ عبداللہ بن سہل وہ قتل کر دیے گئے اور ایک چشمے میں پھینک دیے گئے چشمہ جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے تو وہ یہودیوں کے پاس آئے چونکہ خیبر میں یہودی آباد تھے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم تم لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے قتل نہیں کیا ہے چنانچہ محیصہ اور ان کے بھائی حویصہ اور عبد الرحمان ابن سہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چنانچہ محیصہ جو عبداللہ ابن سہل کے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کے بات کرنی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبدیر کبدیر یعنی بڑے بھائی کو موقع دو یعنی مہیسہ چھوٹے تھے خویسا بڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کبدر کبدر فرمایا کہ جو تم میں سے بڑا ہے وہ بات کریں چنال کے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا پھر مہیسہ نے بھی اس میں شرکت کی اور انہوں نے بھی بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ لوگ یہودی لوگ تمہارے مقتول کا تمہارے بھائی کا تمہارے بھائی کی دیت ادا کریں اور یا تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا جاتا ہے فاق اتب علیہ کی تو اس بارے میں ان کے پاس پیغام لکھ کر کے بھیجا گیا تو ان لوگوں نے بھی لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ ان ناول ہی نا قتل ہو کہ بے شک اللہ کی قسم ہم نے ان کو قتل نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا چونکہ وہاں یہودی آباد تھے اور یہودیوں کے علاقے میں وہ مقتول پائے گئے تو گویا کے گمان انہیں کی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہوگا تو ان لوگوں نے قسم کھا کر کے بھیجا کہ لکھا کہ اللہ کی قسم ہم نے قتل نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خویسار محیثار عبد الرحمان سے کہا کہ کیا تم لوگ جو ہے قسم کھاؤ گے اور قسم کھا کر کے تم جو ہے اپنے ساتھی کے خون کے حقدار بن جاؤ گے یعنی قسم کھاؤ تم اور قسم کتنے لوگ کھائیں گے پچاس لوگ جس کو کساما کہا جاتا ہے شریعت کے اسلام میں قسامہ کہا جاتا ہے تو چونکہ دعوی کرنے والے یہ لوگ دئی تھے اور ان کے یہاں مقتول پائے ان کا ان کا آدمی قتل ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قسم کھا لو تو ان صحابہ اکرام نے کہا کہ اے انکار کیا قسم کھانے کے کیونکہ قسم بہت بڑی چیز ہوتی ہے پتہ نہیں ہاں انہی لوگوں نے قتل کیا ہے کہ کسی اور نے قتل کیا ہے تو چونکہ ان کو ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم قسم نہیں کھائیں گے وہی پچاس آدمی جو ہے قسم کھائیں گے کہ ہم سب لوگ قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں لوگوں نے یا اس علاقے اس کے لوگوں نے قتل کیا اس گاؤں کے لوگوں نے قتل کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تو پھر یہود یہودی جو ہے وہ تمہارے لیے قسم کھائیں گے وہ یہودی پچاس یہودی جو ہے وہ قسم کھائیں گے قسامہ پیش کریں گے تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہو تو قسم کھا ہی لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا, کیا؟ پھر اپنی, اپنی طرف سے آہ, اپنی طرف سے عبداللہ ابن سہل کا کی دیت ادا کر دی سو اوپ ان کے پاس بھیج دی سہل کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے اونٹنی نے مجھے لات بھی مار دیا تھا لال کا سرخ کی اونٹنی تھی تو گویا کہ اس حدیث سے قسامہ کا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے خاندان والوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ پچاس قسمیں کھا لیتے ہیں تو پھر دیت تمہاری ان کے اوپر تابق ہو جائے گی اگر یہ لوگ پچاس قسمیں کھا لیتے یا ان کے پچاس آدمی قسمیں کھا لیتے تو پھر جو ہے یہودیوں سے دیت لی جاتی اور اگر یہ نہیں یہ نہیں کھاتے اور یہودیوں کے سامنے پیش کی جاتی قسم پیش کی جاتی اور وہ قسم کھا لیتے تو پھر جو ہے دیت سے وہ بری ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو قسم کھا ہی لیں گے وہ مسلمان نہیں ان کو کیا وہ تو قسم کھا لیں گے ہاں ان کے نزدیک اللہ کی عظمت مقام اور مرتبہ اتنا نہیں ہے وہ قسم کھا لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیت ادا کر دی لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس اعتبار سے ان کی دل جوئی کے لئے ادا کر دیا کیونکہ اس وقت جو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور جو ہے جو ہے مال غنیمت اور اس طرح سے خمس وغیرہ کے مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ادا کر دیا ورنہ اگر یہودیوں کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا جاتا یہ قسم پیش کی جاتی اور وہ قسم کھا لیتے تو پھر یہودی اس دیت سے جو ہے بری ہو جاتے تو اگر یہودی نہ ہو کہ مسلمان کے درمیان آپس میں جو ہے کسی علاقے میں کوئی مسلمان مقتول پایا جائے کسی گاؤں میں پایا جائے تو پھر اب دعوی کرنے والے یا تو پچاس قسم پیش کریں گے اور یا تو پھر اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ لوگ پچاس قسم کھائیں گے اور اس طرح سے ان کے خون سے یا مقتول کے خون سے وہ لوگ بری ہو جائیں گے یہ مسئلہ لوگوں, لوگوں کو سمجھ, سمجھ میں آ گیا کہ نہیں جی اس کو قسامہ کہا جاتا ہے اور خون کا دعوی اس طرح سے بہت ہو جاتا ہے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کسی علاقے میں کوئی جو ہے مقتول یا کوئی آدمی جو ہے کسی کی باڈی ملتی ہے کسی قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ شریعت کے اندر اس کا حل ہے اور یہ زمانۂ جاہلیت میں یہ چیز ایک بار پیش آئی تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور یہ ابو طالب آپ کے چچا ابو طالب کے وقت میں یہ چیز پیش آئی تھی کہ ایک مقتول پایا گیا تھا تو ابو طالب نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تین باتیں رکھتا ہوں ایک تو یہ کہ ان تین باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ یا تو آپ ہمیں دیت ادا کریں اور یا تو پچاس آدمی تمہارے قسم کھائیں اور یا تو پھر جو ہے ہم پہ ساس لیں گے اور ہم تمہیں قتل کریں گے یعنی جس کے بارے میں شبہ تھا اس طرح سے اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اسلام کے اندر بھی باقی رکھا تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر جاہلیت کے زمانے جاہلیت کی کوئی ایسی چیز جو اسلام کے مخالف نہیں رہی ہے اور اس میں جو ہے کوئی اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے اور کے اندر مسلحت ہے لوگوں کی اور فائدہ ہے اس میں تو اس چیز کو اسلام نے باقی رکھا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اسی طرح سے حدیث سے یہ بھی پتا چلا یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی مجلس میں بات کرنا ہو تو بڑے کو موقع دینا چاہیے بڑے کو موقع دینا چاہیے چھوٹے کو آگے بڑھ کر کے جواب نہیں دینا چاہیے یا یہ کہ اگر بڑے اجازت دے تب ہاں چھوٹا بولے تو اس طرح سے اس میں گفتگو اور مسائل کے اندر جو ہے بڑے ہونے کا اعتبار شریعت کے اندر کیا گیا ہے جی گواہی لیتے وقت میں جو گواہی دے رہا ہے اس کا کیریکٹر یا پھر اس کے عادل ہونے کے اوپر کچھ گرا وغیرہ کی جائے گی اس کی گواہی لیتے وقت میں دیکھیں گواہی کے سلسلے میں گواہی اگر کسی بھی مسئلے میں چاہے خون کے بارے میں گواہی ہو یا کسی اور مسئلے کے بارے میں گواہی ہے تو گواہی دینے والے کا عادل ہونا ضروری ہے عادل ہونے کا مطلب کیا کہ آدمی وہ فاسف و فادر نہ ہو جھوٹھا نہ ہو ہاں اس طرح سے کیا کہتے ہیں معاشیت اور گناہ کرنے والا اس طرح سے عام کھلے طور پر ہے جس کو کس کو فضور کہتے ہیں اس کا احتکاب کرنے والا نہ ہو سچا پکا مسلمان ہو تو اس کی عدالت مانی جائے گی اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی تو یہ عام کے جی جی ہاں تو اب اس میں جو قسامہ کی بات آئی ہے تو جو قسم کھانے جن سے قسم لیا جائے گا تو یہ لوگ کیا ہیں جو دعوی کرنے والے جو دعوی کرنے والے ہیں تو یہ تو دعوی اپنے اس میں بھی جو ہے نیک لوگوں کو جو اچھے لوگ ہیں جو عادل لوگ ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا اسی طرح سے اگر مقتولی یا کیا کہتے ہیں مدعا جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر ان سے قسم لی جا رہی ہے تو پھر جو ہے یہ مدعی لوگ جو ہے جو دعوی کرنے والے ہیں ان کے لوگوں کو منتخب کریں گے اور چنیں گے کہ ہاں فلا, فلا قسم کھائیں فرنا تو جو ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں اور قسم کے اور فاضر لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے قسم کھانا بہت آسان رہے گا تو اس لیے جو ہے انتخاب کیا جائے گا اس میں قسم کھانے والے کے سلسلے میں کہ 50 عادل اور جو ہے اچھے لوگ متقبر ہیں گھر لو قسم کھائے وعن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة علما كانت عليه في الجاهلية وقبا بیہ رسوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نلاسمسار تھی قطیلم اداسلم انصار میں سے ایک انصاری صحابی سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامہ کو جو کہ زمانے جاہلیت میں تھا اس کو برقرار رکھا اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے کچھ لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ کیا ایک مقتول کے بارے میں جس کا دعویٰ انہوں نے یہودیوں پر کیا تھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ وہی واقعہ غالباً ہے جو ابھی پیچھے گزرا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسامہ کا مشورہ دیا تھا کہ اتر تم لوگ قسم کھا لو اگر قسم کھا لیتے ہو تو پھر تم دیت کے حقدار ہو جاؤ گی یہ یہ باب ختم ہو گیا باب کتال اہل البغی باغی لوگوں سے قتال کرنے کا بیان باغی لوگ کون ہیں ہاں؟ جو سرکشی اور بغاوت کرنے والے ہیں اور یہاں اس سے مراد جو ہے حکام وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ مراد ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی وہ بھی مراد ہے جیسے مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری جماعت پر بغاوت کرے لڑائی جھگڑا جو ہے پیش کرے یا ہتھیار اٹھا لے تو اس میں وہ سب ساری چیزیں شامل ہیں انبن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو مسلمان گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپس میں مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے اور اس طرح سے ہتھیار اٹھانے سے تلوار نکالنے گولی بندوق نکالنے سے منع فرما رہے کہ مسلمانوں کا یہ سیوا نہیں ہے مسلمان آپس اس طرح سے نہیں کرتے اور اس طرح سے گویا کہ آپس مسلمانوں کو محبت کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ قوت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اور ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے رہن سہن کرنا چاہیے اور اگر کبھی بات اس طرح کی آ جائے لڑائی جھگڑے کی آ جائے تو پھر فوراً ہی جو ہے اسلحہ اور ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے اور آپس میں صلح صفائی دوسرے لوگوں کو تیسرے فریق کو آپس میں صلح صفائی کرا دینی چاہیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ خجرات کے اندر اشاع فرمایا و انفاف مینف اسلحین حما کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کرا دو فعم بغت اہداف میں علقرا فقات التی تبغی اور اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسرے کے اوپر سرکشی کرتی اور وہ صلح صفائی نہیں کرتی بلکہ زیادتی پتلی ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب لوگ مل کر کے اس کے خلاف جو ہے تم لوگ لڑائی کرو اور اس کے بالمقابل آ جاؤ تاکہ وہ بعض آ جائے تو صلح صفائی کے ساتھ یا بلکہ قوت اور ہمدردی اور محبت اور چاہت کے ساتھ رہن سہن کرنے کا مسلمانوں کو آپس میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہاں تک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو شخص ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہمیں سے نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے برات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ تو عام مسلمانوں کے خلاف جو ہے ہتھیار اٹھانے کا مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی شخص حاکم وقت کے خلاف کچھ لوگ جو ہے بغاوت کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس سلسلے میں چند حدیثیں سے آگے آ رہی ہیں وا نبی ہو رہے رتردی اللہ تعالیٰ عبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج علی وقار وفارق جما ومات فمی تتح مئی تتن جاہلیہ یا می تتن جاہلیہ جاہلی اخرج و مسلم ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سے حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جائے اور جماعت کو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے یعنی گویا کہ خروج کرے اور بغاوت پر اتر آئے اور مر جائے یعنی جب بغاوت ہوگی بغاوت کے بعد جب مقابلہ ہوگا حاکم اپنی طاقت استعمال کرے گا اور اس میں یہ خروج کرنے والے یہ باغی لوگ جو ہے اگر مر جائیں گے تو یہ جاہلیت کی موت مریں گے ہاں جیسے زبان جاہلیت میں کوئی امارت کوئی حاکم ہاں کوئی نہیں تھا انارکی تھی بلکہ کیا کہتے ہیں قبیلے ایک دوسرے پر شب خون مارا کرتے تھے اور بڑی جو ہے افراتفری اور لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے ہاں کوریزی زبردست ہوا کرتی تھی زبان جاہلیت میں تو جو شخص ہے حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت کرتا ہے تو اور مر جاتا ہے تو گویا کہ زبان جاہلیت کی موت وہ مرا اب اس مرنے سے آدمی یہ نہ ثابت کرے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے حکام وقت کے خلاف خروج کرنے والے کافر نہیں قرار پائیں گے الا یہ کہ شریعت کی کسی چیز کا انکار کرے یا کھلے طور پر جو ہے مرتد ہو جائے ورنہ تو جو ہے خروج محض خروج اور بغاوت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ ان کے اوپر نہیں لگایا جائے گا اسی وجہ سے, اسی وجہ سے جن لوگوں نے صحابہ کرام پر خروج کیا اور خوارج کی جو جماعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جن سے جنگ کیا تو ان کے اوپر بھی کفر کا فتوا نہیں لگایا گیا خوارج کی جماعت یا خوارج کا فرقہ آج بھی موجود ہے جس کی مذمت میں بے شمار حدیثیں ابھی آئیں گی اب لوگوں کے سامنے کچھ حدیثیں اور پیش کی جائیں گی تو ان کی مذمت ضرور آئی ہے لیکن ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے خروج کیا تھا اور صحابہ اکرام کو حضرت میر معاویہ حضرت علی ابو شریعہ اور حکم وغیرہ جو جتنے تھے اور دونوں طرف جو مسلمان تھے صحابہ اکرام اور صحابہ کی جماعت تھی جب ایک جماعت ان سے نکل گئی اور خروج کیا بغاوت کیا اور ان لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کیا تو جنگ کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے مر المومنین مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور ان کو جا کر کے سمجھاؤں اور اس مضمو پر موضوع پر یہاں پر تین چار سال پہلے اقتصالہ جلسے میں بیان بھی کیا گیا تھا بہت اہم وہ بیان ہے اس کو سننا چاہیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور اسے باقاعدہ ان کو سمجھایا ان سے تقریباً جو مناظرے کے انداز میں بات چیت کیا تو سمجھایا تو بہت سارے لوگ تقریباً تین چار ہزار یا دو ڈھائی ہزار لوگ جو ہے خروج سے واپس آ اور انہوں نے اپنی غلطی مانی اور کہا کہ ہم غلطی پر ہیں تو وہاں پر نماز کا جب وقت ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے امیر کے پیچھے نماز پڑھی تو بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی جماعت خروج کرتی ہے حاکم وقت کے خلاف تو اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا وعن ام سلمت رضی اللہ تعالی انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقلیہ ام سلم رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عما کو بغاوت کرنے والی جماعت قتل کرے گی اور تاریخی اعتبار سے جو کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قتل کیے گئے تھے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حامی اور ان کے ان کے موقف کی تائید کرنے والے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین اس وقت پہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر المومنین منتخب کر لیے گئے تھے ان کے درمیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی کے بیچ جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے تو اس سلسلے میں جمہور لوگوں کا اور جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت حق پر تھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجتحادی طور پر غلطی پر تھے غور کیجئے گا لفظ پر کہ انہوں نے اشتہاد کیا تھا اور اشتہاد میں اسے غلطی ہوئی اشتہاد کیا ان کا تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت اور خلافت کے خلاف بغاوت نہیں کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کیوں بنا دیا گیا ہاشا وکلا ان کا ان کا خیال یہ نہیں تھا بلکہ وہ اس لیے نکلے تھے تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیات کریں گے آپ کو خلیفہ مانیں گے خلیفہ مان کر کے آپ کے ہاتھ پر بیات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو آپ سزا دیجئے عثمان کے خون کا بدلہ لیجئے قصاص لیجئے اور امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاندانی اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے اس لیے وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ولی میں ہوں اور اسی خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ وہاں سے نکلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ ان لوگوں کو اگر آپ قتل نہیں کرتے ہیں تو ہمارے حوالے کیجیے اس طرح سے جو قوارد اور جو باغی حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جنہوں نے شہید کیا تھا اور جن میں اکثریت جو ہے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن سبا یہودی یمن کا جو تھا جس نے نفاق اختیار کیا اور ظاہری طور پر قلبہ پڑھا اور اس طرح سے اس نے مسلمانوں کو خلیف وقت کے خلاف مصر عراق وغیرہ کے لوگوں کو خلیف وقت کے خلاف جو ہے اکسایا اور بھڑکایا چنانچے اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی تو اس وقتے جب یہ دونوں جماعتیں صلاح کرنے والی تھی تو عنقریب جو ہے صلاح ہونے والی تھی کہ صبح صلاح کی بات چیت ہو چکی تھی اور صبح صلاح ہو جائے گی رات ہی میں بلوائیوں نے یا جو باغی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ دونوں جماعتوں میں پہنچ کر کے ایک دوسرے پر جو تیر برسانا شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ پہل ادھر سے ہوئی ہے اس لیے ادھر کے لوگوں نے جو شروع کر دیا وہ لوگ وہ لوگ جو باغی نہیں تھے بلکہ کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے مسلمانوں میں جن میں صحابہ اور تابعین تھے اور حضرت میر موری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ پہل جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علہ کی فوج کی طرف سے ہوئی ہے لہذا ان لوگوں نے بھی ان لوگوں میں سے ان, ان کے عام لوگوں نے بھی جو ہے جو ہے جنگ میں شرکت کر لی تو اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ تھے اور اس جنگ میں اس جنگ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کیا گیا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغاوت کرنے والی جماعت عمار بن یاسر کو قتل کرے گی اسی وجہ سے اس حدیث کے پیش نظر جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ امیر معاویر رضی اللہ تعالی انہوں کی جماعت نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں کو قتل کیا تھا اس لیے یہ حدیث ان کے اوپر فٹ آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو جماعت تھی وہ فعہ باغیہ تھی یعنی بغات کرنے والی جماعت تھی لیکن یہاں پر کہا یہ جائے گا کہ یہ اجتحادی غلطی تھی حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اشتہادی غلطی تھی امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کہ انہوں نے اشتہاد کیا اس پر ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کو ایک ادر ملے گا اور یہ اشتہادی غلطی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی دونوں طرف کے جو مسلمان اس میں جو ہے شہید ہوئے ان شاء اللہ شہادت کا درجہ ان کو ملے گا یا جو قتل ہوئے صحابہ اور تابعین انشاءاللہ تبارک اللہ اخبار سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا کیوں اس لیے کہ یہاں پر جو تیسری پارٹی تھی تیسری تیسرا گروہ تھا وہ اصل میں جنگ کی آگ بھڑکانے والا تھا اور وہ کون تھا ہاں کون سی پارٹی تھی وہ باغیوں کی جماعت تھی وہ عبداللہ ابن سبا کی تیار کردہ فوج تھی جنہوں نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل گئے تھے ان کے لوگوں کے ساتھ ان کی فوج کے ساتھ وہ مل گئے تھے اور انہوں نے ہی جو ہے یہ جنگ شروع کروائی تھی یہ جنگ جو ہے انہوں نے ہی شروع کروائی تھی جبکہ صلاح ہونے والی تھی تو جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ صحیح اور سچائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت تھی اس معاملے میں اس معاملے میں حضرت عثمان علی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے وہ جو ہے حق پر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فوج کے جو لوگ تھے اور جماعت جو تھی اور امیر معاویر رضی اللہ تعالی عنہ کی اشتہادی غلطی تھی یہ اہل سنت پر جماعت کے جمہور اہل علم کی رائے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ حدیث جو فٹ آتی ہے وہ کس پر فٹ آتی ہے یہ بغاوت کرنے والی جماعت پر فٹ آتی ہے حدیث کون سی جماعت جنہوں نے حضرت عثمان عدی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا کیوں پھٹاتی ہے اس لیے کہ سیاہ باغیہ تو یہی تھے نا یعنی بغاوت کرنے والا گروپ جو تھا وہ کون تھا یہ یہی جو ہے باغی لوگ تھے بلوائی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان عدی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا انہوں نے ہی قتل کیا جب اب امیر معاویر رضی اللہ تعالی انہوں کو خبر دی گئی کہ امار بن یاسر قتل کر دیے گئے اور ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی ہاں تو انہوں نے بربلا یہی کہا کہ انہی لوگوں نے قتل کر کے جو ہے ہمارے اس میں حوالے کر دیا ہے یا ہماری طرف ان کو پھینک دیا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کیا تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ حدیث امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر اور ان کی جماعت پر فٹ نہیں آتی ہے بلکہ اس باغی جماعت پر فٹ آتی ہے جو جنہوں نے خروج کیا تھا اور جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کیا تھا وہ اللہ عالم اسواب اور اس کے اس تعلق سے اس طرح کی جبادی سائے صحابہ کرام کے درمیان جو ہونے والے ہونے والی دو جنگیں مشہور جنگیں ہیں ایک تو جنگیں سفین یہ والی جنگ کہلاتی ہے جس میں امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کے درمیان ٹکراؤ ہوا تھا اور ایک جنگ جمل کہلاتی ہے جس میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ جو لوگ تھے اس میں بھی جو ہے یہ باغی جماعت تھی اور ان لوگوں نے جو ہے جنگ شروع کر دی تھی تو ان دونوں میں جو لوگ شریک ہوئے ان کے بارے میں ہمیشہ اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں نکالنا چاہیے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس یہ ان جنگوں کے بارے میں کہ جن میں جو جن میں صاحب کرام شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہماری تلواروں کو آ, محفوظ رکھا اور وہ تلواریں ہماری ان کے خلاف نہیں نکلی اور خاموش رہیں تو ہم, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی خاموش رکھے اور لگام لگائے رکھیں اللہ کا فضل ہے کیا ہم نہیں تھے اس زمانے میں ہماری تلواریں محفوظ رہیں کہ ان کے خلاف نہیں نکلیں تو اسی طرح سے ہماری ہمیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے لہذا اس مسئلے کو ہاں چھیڑنا ہی نہیں چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اشتہادی غلطی تھی ہوا جو ہوا اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں ان کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے ان کے وہ حسرات ہیں جن کی وجہ سے ان شاء امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے درگزر کرے گا اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے والب نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال پال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کی حکم اللہ فیم من بغا منہاد کالا اللہ رسول عالم کالا لائو جہاز والا جریحہ اولا یوق تلو اسورا اولا یوق لبو ہاربوہا اولا یق سمو فیبا یہ حدیث سخت ضعیف ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن ام اب اے ابن ام اب یعنی سمراد مراد، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں جو بغاوت کرے اس امت میں سے یعنی اس امت کے باغیوں کا کیا فیصلہ ہوگا اگر کوئی بغاوت کرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے جو, ہاں جو باغیوں کے جو زخمی ہوں گے ان پر شدت نہیں اپنائی جائے گی اور نہ ان کے قیدی اگر قید کر لیے جائے تو ان کو جو ہے قتل کیا جائے گا اور نہ ان کے بھاگنے والوں کو دوڑایا جائے گا اور نہ ان کا مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا ہاں یہ جو ہے حدیث سخت ضعیف ہے تو اس لیے جو ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باغیوں کو جو باغی تھے ان کو قتل کیا ان کو قتل کیا باقاعدہ تو کچھ باتیں اس کی اس اعتبار سے صحیح ہیں جرسی حدیث اپنی جگہ پر جو ہے ضعیف ہے اور سخت ضعیف ہے لیکن جو اس کے مسائل ہیں اس کے مسائل دوسری اور حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہی ہیں ہاں مسلمان ہیں کافر نہیں ہے بغاوت اگر کیا انہوں نے حاکم وقت کے ساتھ تو ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو معاملہ کفار کفار اور جو ہے مشرقین کے کی ساتھ کیا جاتا ہے جو معاملہ یہود و رسارا کے کی ساتھ کیا جائے گا اور کفار مشقین کے کی ساتھ کیا جائے گا وہ مسلمان باغی جماعت کے ساتھ نہیں کیا جائے گا قتل کیا جائے گا ان کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ بغاوت پر اترے ہوئے ہیں تو ان کو زیر کیا جائے گا ان کی بغاوت کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا نہیں تو کتنا پیدا ہوگا تو اس لیے لیکن اگر وہ قتل قید کر لیے جاتے ہیں اور جو ہے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا اس طرح سے ان کا معاملہ نہیں کیا جائے گا البتہ اگر باغیوں میں سے کچھ لوگ ایسے باغی ہیں جو شرپست قسم کے اور رئیس قسم کے ہیں اور وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا کیونکہ خطرہ ہے کہ ان سے پھر دوبارہ فتنہ اٹھ جائے گا اٹھ کھڑا ہوگا وائن عارفا جب تبن شرعت کال سمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اتا کم امر کم جمی یرید فرض کا جمع اب یہاں باغیوں کے بارے میں یا جو ہے حکام وقت کے خلاف خروج کرنے کے والوں کے بارے میں ایک حدیث اور بھی ذکر کی جا رہی ہے ارفجا ابن شرح کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے پاس جو شخص تمہارے پاس آئے اور تمہارا معاملہ متفق ہو چکا ہو یا تمہاری رائے کسی ایک کو امام بنانے پر متفق ہو چکی ہو یا تم نے کسی کو اپنا امام بنا لیا ہو یعنی تمہارا معاملہ کیا ہے بالکل جو ہے اکٹھا ہو چکا ہو, ہو چکا ہو تمہارے یہاں اجتماع اور اتحاد ہو چکا ہوگا کسی کو ہو چکا ہو کسی کو حاکم بنائے جانے پر اب کوئی دوسرا آتا ہے جو جماعت کے درمیان مسلمانوں کے جماعت کے درمیان ایک دوسرا خلیفہ بن کر کے آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کر دو ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اذا بو یا خلیفہ تعین فخل کہ جب دو خلیفہ کے لیے دو حاکموں کے لیے بیعت کر لی جائے تو جو بعد میں بیعت کروا رہا, رہا ہے اس کو قتل کر دو جو بعد میں بیعت یہ کس لیے ہے اس لیے ہے کہ جو دوسرا خلیفہ بن کر کے آیا ہے اور لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیت کی ہے وہ بغاوت بغاط کرنے والا ہے وہ باغی ہے اور شر فیتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کرنے والے کو اور اس کے ساتھ جو لوگ کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اور بڑا فتلہ ہوگا اور بغاوت کے بارے میں خروج کے بارے میں شریعت کے اندر بہت سختی سے منع کیا گیا ہاں فرمایا کہ جو بھی ہو بغات کرنے والا قتل کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کھڑے ہوئے تھے وہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ امیر معجو رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت نہیں کر رہے تھے خلافت خلیفہ نہیں مان رہے تھے جبکہ خلافت کی خلیفہ کی حیثیت سے وہ نہیں کھڑے ہوئے تھے وہ صرف اس لیے کھڑے ہوئے تھے تاکہ خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلا لیا جائے قاتل ہو تو اب جو ہے گویا کہ امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی استحاق تھا اور ان کا بھی اشتہار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بازی ہی ہیں اس لیے ان کے ساتھ پڑتال کیا تو اس لیے جو ہے شریعت کا یہ حکم بڑا سخت ہے امیر کی تعداد کے سلسلے میں, میں میں نے سوچا تھا کہ میرے پاس چند حدیثیں لکھ کر کے لایا اور مجھے آج ایک بہت اچھا مضمون بلکہ ایک ملا کہ تقریباً سو سے زیادہ حدیثیں ایسی ہیں جس میں حاکموں کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا گیا سو سے زیادہ حدیث صحیح مسلم اور جو ہے صحیح بخاری اور اسی طرح سے سونم اربا وغیرہ کی مسرت احمد کی حدیثیں سو سے زیادہ حدیثیں ہیں تو گویا کہ یہ بات بڑی اہم ہے بات بڑی اہم ہے کہ حکومت حاکم وقت کے خلاف جو ہے قروج نہ کیا جائے اس کے بڑے بہت, بہت, بہت برے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے خوارج کے بارے میں بے شمار حدیثیں ان کی مذمت پر بھی آئی ہیں ان شاء اللہ اگلے درس میں اگر موقع ملا تو ان حدیثوں کو آپ لوگوں کے سامنے چند حدیثوں کو پیش کیا جائے گا تاکہ سمجھ لیا جائے کہ خروج کا کیا نقصان ہے اور آج تک تاریخی اعتبار سے جتنے بھی خروج ہوئے ہیں یا جتنی بھی بغاوتیں ہوئی ہیں کوئی بغاوت کامیاب نہیں ہوئی ہے سوائے خرابے کے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوا موجودہ وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پچھلے تاریخ میں بھی پچھلی تاریخوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نادش پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے امام وقت اور حاکم وقت کی اطاعت و فرما برداری کے طور پہ فرمائے آمین ارب العالمین صلی اللہ محمد عالیہ السلین السلام علیکم علیہ